بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رغوك رحيم احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاقال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل وقالت تبارك وتعالى كما وردت كررات محمد في القران يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه واعطوا الزكاه وقالت تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا القاعدوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده آل اللہ مربانہ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين ان ابي جور سوم ابن ناشر رضي الله تعالى عنه الرسول عن الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله فرض فرائضا فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعدوها ہر رماشیا فلا تن کو انہا حدیث حسن رحمه <اللہ> اس حدیث مبارکہ کے چار ٹکڑے ہیں ان میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ سب سے اہم ہے باقی بھی یقیناً اہب ہے کوئی چیز غیر اہم نہیں ہے لیکن یہ نسبتاً ہم کہتے ہیں کہ اہم ترین جو ہے پہلا حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں فرض ٹھہرائی ہیں لہذا انہیں ضائع مت کرو کچھ حدیں قائم کر دی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کی بے حرمتی نہ کرو اور کچھ چیزوں سے سکوت اختیار فرمایا ہے تمہارے لیے رحمت کے لیے بغیر اس کے کہ اسے اس نسیان لاحق ہوا ہو بس ان چیزوں کے بارے میں بحث مباحثہ نہ کرو خود پریز نہ کرو اس حدیث کے جو تین ٹکڑے ہیں بعد والے وہ اصل میں اس مضمون کی احادیث اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں چناتے حدیث نمبر نو کے الفاظ سنا رہا ہوں یہاں حضور اپنی طرف سے فرما رہے ہیں اللہ بھی فرض فرماتا ہے چیزیں اللہ کا رسول بھی فرض کرتا ہے چیزیں یہ حضرت ابو حرآ رضی اللہ تعالی عنہ سے تعالیٰ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما ماں نہ دیکھو جس چیز سے میں نے تمہیں روک دیا ہے اس سے اجتناب کرو بچو وَمَا تو بِهِ بے مِنْهُ فالو اور جس چیز کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے اس پر عمل کرو اپنی امکانی حد تک فئی نمازیم ان قبل کو کثرت و مسائل و اختلاف ہم اس لیے کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کو نہیں ہلاک کیا مگر اس چیز نے کہ وہ بہت سوالات کرتے تھے اپنے نبیوں سے اور اس پر جرا بھی کرتے تھے بحث بھی کرتے تھے اور یہ وہ طرز عمل ہے جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئی یہاں بھی وہی بات آ رہی ہے کہ جن چیزوں سے در حقیقت اللہ نے سکوت اختیار فرمایا اس کے رسول نے سکوت اختیار فرمایا تمہارے لیے ابھی یہی صحیح ہے کہ سکوت اختیار کرو اور اس کی خود کن میں نہ پڑھو اسی طرح کی ایک حدیث یہ حدیث نمبر چھ ہے یہ بھی حضرت یہ حضرت نومان بشیر سے ہے رضی اللہ تعالیٰ کار سمیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکاف شوبات حرام کرما یو شکو سلحت اس میں اور چیزوں کے علاوہ وہی مضمون آیا ہے حلال شئے واضح ہے کہ یہ حلال ہے بہت سی چیزیں تعین کے ساتھ اور یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ وہ حلال ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے جو چیزیں حرام ہے انہیں بھی واضح کر دیا گیا ہے اس میں کوئی اقوا نہیں ہے البتہ ان دونوں کے مابین کچھ مشتبہ امور ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ شے حرام کی طرف ہے یا حلال کی طرف ہے اور اس کو لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے ظاہر بات ہے کہ جو علماء ہے جو رسوخ فی العلم رکھتے ہیں وہ تو اس کے بارے میں حکم لگا سکتے ہیں اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا اس کو فرمایا کہ لا من الناس لوگوں میں سے بہت سے لوگ واقف نہیں ہیں تو اب اس میں حکم دیا فمن تقت سبات سی جو ان مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا امن وقافی شبہات وقاف الحرام اور جو ان مشتبہ چیزوں کے اب ملوث ہو گیا تو وہ گناہ میں بھی ملوث ہو جائے گا حرام میں بھی ملوث ہو جائے گا اور اس کے بعد مثال بھی ہے کہ جیسے ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوتی ہے اس میں اسی کے جو جانور ہیں مویشی ہیں وہ چر سکتے ہیں رعیت میں سے کسی کے جانور وہاں داخل نہیں ہو سکتے اب اگر کوئی چرواہ جو ہے وہ اپنی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کو اس حما اس محفوظ چراگاہ کی سرحد تک لے جائے گا تو اندیشہ ہے کہ وہ وہ جو بکریاں یا بھیڑے ہیں یا اور گائے اور بھینس ہیں وہ کہیں چھلانگ مار کر اور اس کے اندر داخل ہو جائے اور جان لو کہ پھر اس کے اندر جو ہے یقیناً اللہ کی طرف سے پکڑ ہو جائے گی تو یہ جو تین باتیں ہیں حد حدود فلا تاٹا تا حرشیا فلاط التحکوہ وسکت رحمت القم غیر السان الفلاۃ حسو اندھا یہ تو ان دو حدیثوں میں بھی آ چکے ہیں صرف ایک بات نوٹ کر لیجئے یہاں فرمایا حد حدود فلاطا تدوہ اللہ نے کچھ حدود قائم کر دیے ہیں ان سے تجاوز نہ کرو پرانے مجید میں ان حدود اللہ کے بارے میں دوسرا لفظ آتا ہے فلا تقربو ہا کا حدود اللہ ہے فلاں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے وہ جو حد ہے اسے کراس کر لیا اور تجاوز کیا یہ تو گویا کے بہت ہی آگے معاملہ بڑھ گیا اس یان میں واسعت میں نافرمانی میں اور یہ کیا کہ آپ قریب پہنچ گئے اس قریب پہنچ جانے میں پھر وہی اندیشہ ہے کہ کہیں آپ جو ہے باقاعدہ حرام کے اندر جو ہے ملوث نہ ہو جائے اس لیے فرمایا فلا اللہ تعالیٰ نے یہ حدود قائم کیے ہیں یہ جو احکام سوم ہیں صورت البقرہ میں تیئیسویں رقوع میں اس میں آیت نمبر ایک ستاسی ہے فل کا حدود فَلَا ہے اس کے قریب بھی نہ پھٹکو آپ کے علم ہے کہ یہی لفظ استعمال کیا قرآن نے زنا کے بارے میں تو فرمایا کہ وَلَا تقرب ذنا ان کا نفاہشتوں وسا سَبِيلًا زنا کے قریب تک مت جاؤ مت پھٹکو اس کے قریب اس لیے کہ وہ بہت برا راستہ ہے بڑی گناہ کی بات ہے اب اس میں بہادی میں آتا ہے کہ ذنا جو ہے آنکھوں کا بھی ذنا ہے نامحرم خاتون کو دیکھنا بار بار دیکھنا ایک دفعہ نگاہ پڑ گئی وہ معاف ہے وہ تو غیر اختیاری ہے لیکن اگر آپ نے پھر دوبارہ بول کر دیکھا یہ آپ کا اختیاری ہے اس پر پکڑے جائیں یہ آنکھ کا ذنا ہے کانوں کا ذنا ہے نامحرم عورتوں کی آواز سننا ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالی نے یہ سن سے نازک جو بنائی ہے اور اس میں جو اٹریکشنز رکھی ہیں مردوں کے لیے اس کی اپنی حکمت ہے اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہمارا سارا تمدن اور تہذیب کا معاملہ چلتا ہی نہ کون شادی کرتا اور خکیڑ مول لیتا کہاں ایک پیٹ پالنا کہاں آٹھ دس پیٹ پالنے لیکن یہ تو وہ کہ اتنی اللہ تعالی نے اس کے اندر جو ہے کشش رکھ دی ہے کہ وہ اس کی آواز کے اندر بھی ایک سریلا پن ہوتا ہے تو اسی لیے سورہ احصاب میں حضور کی ازواج متحرات سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ غیر محرم لوگوں سے بات کر رہی ہوں مطلب یہ کہ چاہے پردے کے پیچھے سے بات کر رہی ہیں وہ حضور نے کوئی شے منگائی ہے گھر سے جا کے لے آنا اب آپ نے کہا کہ ذرا وہ شے حضور نے فرمائی ہے دے دیجیے مجھے تو وہاں بھی فرمایا گیا کہ اے ربی کی اور میری ہو فلاں تخذات ان کے ساتھ گفتگو میں اپنی آواز میں لوچ مت پیدا کرو یہ جو نسوامی آواز کا ایک بس تو یہ گویا کہ کانوں کا ذنا ہے ہاتھ کا زنا لمس ہے چھونا اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ جو بھی شرم ہیں وہ پھر اس عمل کی تکمیل کرتی جسے ہم زنا کہتے لیکن حدیث نے ان سب کو بھی زنا قرار دیا زنا العین اور کانوں کا زنا اور ہاتھ کا سنا بہرحال ان تین چیزوں پر تو جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ حادث پہلے بھی آئے ہیں زیادہ جس پر میں زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فرائض کون سے ہیں جو اللہ نے ہمارے اوپر لازمی کر دیا واجب کر دی اب ان کی فہرست بنائی جائے تو بہت طویل ہو جائے گی جہاں بھی اللہ تعالی کی طرف سے کبر کا سیلا آیا ہے وہ گویا کہ اللہ کی طرف سے اس شہ کی فرضیت کا اعلان ہے چنانچہ میں نے چند آیات آپ کو سنائی یا رسول اے ایمان کے دعوے دارو ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر جیسا کہ اس کا حق ہے پھر آپ کو معلوم ہے ارکان اسلام میں سے دو جو ہیں ان کا تو بار بار فکر آتا ہے حکیم الصلاۃ و تو سکا نماز قائم کرو اور زکاۃ نہ کرو پھر نماز میں سے خاص نماز کا ذکر ہے جس کے لیے ہم جمع ہیں جمع کے فسرا ذکر اللہ و ضرور بیٹھ اسی طریقے سے روزے کے بارے میں فرمایا للناس و الفیع من الحدا والفرقان شہد امن کو مشہور جو بھی یہ مہینہ پائے اس میں اس کے روزے رکھے ہاں اس کے بعد رعایت ہے اگر بیمار ہے یا سفر پر ہے تو قضا کر سکتا ہے لیکن تعداد پوری کرنی ہوگی تک میں حج کے بارے میں فرمایا اللہ کا حق ہے انسانوں پر اپنے بندوں پر کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں اگر استطاعت رکھتے ہوں سفر لیکن اگر کوئی استطاعت رکھنے کے باوجود نہیں کرے گا تو گویا کہ وہ کفر کا مرتکب ہوگا تو اللہ تعالی کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان لوگوں کی کہ جو اس کے احکام کو توڑ رہے ہیں وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں رہے اپنا بگاڑ رہے اسی طریقے سے اسلام فلح اسلم و بشریل اس کے سامنے سر تسلیم ہم کر دو اور اے نبی بشارت دے دیجئے ان کو جو اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں اللہ کے ساتھ اسی طریقے سے ادخلو فی السلم کا افہ اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے جزوی نہیں پورے کے پورے پورا اسلام اپنے اوپر نافذ کرو اسی طرح فرمایاتی ہوں اللہ رسول غولرم کو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاط کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اور تم میں سے جو صاحب امر ہو ان کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا ان آیات کی میں تو صرف گنوا رہا ہوں اسی طریقے سے فرمایا یا الذین تق اللہ حق کا اے کہتے ہی بات اللہ کا تخوا اختیار کرو جتنا کہ اس کے تخوا کا حق ہے اسی طریقے سے فرمایا فخ اللہ رس و رزق مانگو اللہ سے اور اس کی عبادت کرو اس کی پرستش کرو اسی طریقے سے اے میرے بندو اناس یا فاو میری زمین بہت کشادہ ہے بس میری ہی عبادت کرو اگر کسی ایک جگہ پر ایسا ماحول ہے کہ تم میری عبادت نہیں کر سکتے تو چھوڑ دو اس جگہ میری زمین کو شادہ ہے وہاں سے ہجرت کرو اسی طریقے سے فرمایا وامین اللہ شہدا بل قسط اللہ کے لیے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور قسط اور عدل اور انصاف کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ یہی مضبوط ذرا الٹی ترتیب کے ساتھ آیا ہے یہ تو سورہ نساء کی آیت تھی اور سورہ معدہ میں فرمایا یا آمنو قوامین بالقسط کو بالکش اے ایمان والو عدل اور انصاف کے المبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے حق میں بھی دینے والے بن جاؤ اسی طرح فرمایا دو فی اللہ, حق جہادی اللہ کی راہ میں جہاد کرو جتنا کہ اس کی جہاد کا حق ہے اور پھر قتال کے بارے میں فرمایا حَتَّى لَا تَكُونَ وَيَكُونَ دِينُ لِلَّهُ جنگ کرو اللہ کے راستے میں یہاں تک کہ فتنہ بالکل فروغ ہو جائے بغاوت جو ہے اللہ کے خلاف وہ ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے اسی طرح فرمایا اب وہ جامع آیات بھی ہیں سورہ حج کی آخری آیت آخری سے پہلی یا لال چار احکام جمع کر دیے اسی طرح چار احکام سورہ عل عمران کی آخری آیت یادین رابطوں تقل اللہ لال نقو اب یہ میں نے آپ کو جس کو نمونہ مشتروار کہا جاتا ہے میں نے اس کا آپ کے سامنے یہ تمام جو عوامر ہیں نواحی ہیں ان کے بارے میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے با... ان میں باہمی ضبط کیا ہے کون سی چیز بنیادی ہے کون سی چیز اس کے بعد آتی ہے اگر حفظ مراتب نہ کُنی زندگی کی اگر ان معاملات کے اندر بھی مراتب کا حق نہ رکھا جائے کس شے کی کیا اہمیت ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شے جو آپ سے ایک من بھر مطلوب ہے وہ تو آپ ایک تولہ کر کے فارغ ہو جائیں اور جو تولہ بھر مقصود تھی مطلوب تھی اس میں آپ ایک من جو ہے اس کے اوپر ڈھیر لگا دیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نسبت و تناسب کا یہ الٹ جانا یہ بھی انسان کی تباہی اور بربادی اور ناکامی اور آخرت کے خسران پر منتج ہو سکتا ہے اب اس کے لیے ہے اصل میں وہ جو ایک نقشہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بار ایک جمعے میں خطاب کرتے ہوئے اچانک وہ نقشہ یہ بات کم سے کم تیس پینتیس سال پرانی تو نہیں لیکن اس کے بعد جہاں بھی وہ نقشہ میں نے بیان کیا شائع کیا تو بہت ہی لوگوں کو انشراح حاصل ہوا کہ واقع جیسے کہ ایک آدمی جو ہے جس کی بینائی کمزور ہو گئی ہے وہ دیکھ نہیں رہا ٹھیک طور پر لیکن جب اس کو اینک لگ جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے جیسے روشنی ہو اور جو چیزیں دھدلی نظر آ رہی تھی اب صاف نظر آ رہی تو اس طریقے سے یہ سارا جو فرائض کا نقشہ ہے اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے اس کے لیے یہ ہے کہ تین منزلہ عمارت کا آپ اپنے ذہن میں تصور قائم کریں جس میں پہلی منزل پر صرف چار ستون کھڑے ہیں کوئی بلڈنگ نہیں کوئی عمارت نہیں کوئی دیواریں نہیں کچھ نہیں آج کل کا رواج جیسے ہے کہ وہ گویا کہ پارکنگ لاٹ کے طور پر وہ چھوڑ دی گئی جگہ البتہ اس کے نیچے بنیاد ہے بنیادوں پر کھڑے ہیں نا ستون اور یہ بنیادوں کا بھی دو حصہ ہے ایک حصہ وہ جو نظر آ رہا ہے جسے پلنتھ کہتے ہیں آپ وہ سطح زمین سے اوپر ہوتا ہے جس کی کرسی بھی کہہ دیتے ہیں یہ بھی بنیاد کا حصہ ہے لیکن اصل بنیاد وہ ہے جو زیر زمین ہے نظر نہیں آتی انڈر گراؤنڈ ہے وہ نظر نہیں آتی لیکن ظاہر بات ہے کہ عمارت کی مضبوطی کا سارا دار و مزار اس پر ہے جتنی اونچی عمارت آپ کو بنانی ہو اتنا ہی گہرا جو ہے آپ کو جانا پڑے گا فاؤنڈیشن کے لیے اچھا اس چار ستونوں کے اوپر پہلی چھت اچھا آ گئی اب اس کے بعد اوپر کنسٹرکشن ہے ستون نظر نہیں آئیں گے لیکن ستور چلتے رہیں گے یہ ستونوں ہی پر دوسری چھت بھی آئے گی لوڈ بیئرنگ تو یہ ستون ہے جو دیواریں بنی ہیں وہ درحقیقت لوڈ بیئرنگ نہیں ہے آج کل کا جو آپ کو معلوم ہے, کہ وہ سارا جو ہے سٹرکچر وہ ستونوں پر کھڑا ہوتا ہے پلرس پر باقی دیواریں جو ہیں وہ بڑی آسانی سے آپ نے اس دیوار کو ادھر سے ہٹایا ادھر کر دیا ادھر سے نیچے سے نکالا ادھر کر دیا اس سے کوئی چھت کو کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اس لیے کہ چھت کا لوڈ جو ہے وہ تو ستونوں پر ہے وہ آپ کی اس باقی جو اس کے اندر چھت کے اندر جو میٹیریل ہے یا اس کے نیچے جو دیوار ہے اس کے اوپر کوئی لوڈ نہیں تو دوسری چھت آ پھر یہی ستون آگے جائیں گے اوپر جائیں گے اور تیسری شت آ جائے گی چار ہی ستول اور اس کے بعد جو ہے اوپر تین چھتیں نیچے ظاہر باتیں ہے ہے اور فاؤنڈیشن اب اس کو دین میں یہاں درمیان سے شروع کروں گا دیکھیے اسلام جو کہ در حقیقت ہم نے حدیث جبرائل میں بھی پڑھا اخبر الاسلام یہ تو گویا کہ نقطہ آغاز ہے اسلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ پانچ ستولوں پر قائم ہو من الاسلام اور اللہ حمسن ان میں سے ایک کو آپ سمجھئے پلنتھ لیول جو ہے اقرار باللسان جو ظاہر ہے آپ نے جب اقرار کیا آپ نے کہا اشد اللہ, اللہ دہو لا شریقہ لہو اشد ان محمد العبدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو معلوم ہو گیا لیکن ایک ہے ایمان تصدیق بالقلب وہ در حقیقت نیچے جو اصل بنیاد ہے جو نظر نہیں آتی اس لیے کہ دل میں ایمان ہے یا نہیں ہمیں نظر نہیں آتا اصل ایمان وہی ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ وَزَيَّنَهُ فِي اور کے بارے میں فرمایا قَالَكِ عَامَنَّا قُلَّمْ وَلَكِنْ قُلُوْ یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے سے کہہ دیجیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو ہاں یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے اسلام لے آئے کم ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہو. تو اب یوں سمجھئے نیچے سے ہم چل رہے ہیں ایمان فلقلم یقین والا ایمان دل میں اس کے بعد پلنتھ شہادت جو ظاہر ہے اس کے اوپر چار ستون جو ہے یہ چار عبادات ہیں نماز روزہ حج اور سکاج یہ چار ہیں کہ جن کے اوپر اب یہ سارا اوپر کی تین چھتوں کا لوڈ جو ہے وہ جو ٹرانسمٹ ہوگا فاؤنڈیشن کو وہ ان چار ستونوں سے ہوگا تیسری چھت کا بوجھ بھی اسی کے حوالے سے دوسری چھت کا بوجھ بھی پہلی چھت کا بوجھ پہلی چھت کیا ہے اب اس کے لیے چار الفاظ میں چاہتا ہوں آپ نوٹ کریں اچھی طرح اسلام اسلام کی معنی ٹو سرنڈر آپ نے سب تسلیم خم کر دیا جیسے کہ کوئی لڑائی ہو رہی تھی آپ نے ہتھیار ڈال دیا بھائی تو ہتھیار رکھ دیا یہ ہے اسلام اطاعت اطیع اللہ و اطیع الرسول اطاعت میں کیا ہے اپنی دلی مرضی سے کسی کا کہنا ماننا ایک ہے مجبوری کو ماننا اسلام تو وہ بھی ہو جائے گا اپنی جان بچانے کے لیے اسلام کا اعلان کر دینا جیسا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوا تھا ایک جنگ میں دو بدو مقابلہ ہوا ایک مشرق سے کافر سے اس نے جب دیکھا کہ میری تو اب بس ہو گئی ہے اب میں کچھ نہیں کر سکتا مجھے کلمہ پڑھ دیا اشد اللہ الہ الا اللہ و شد و محمد رسول اللہ تو ظاہر بات ہے کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا لیکن یہ ہمیں حکم یہی ہے کہ تم اس کے بعد تمہاری تلوار آگے نہیں چلنی چاہیے کلمہ جو ہے بہت بڑی ڈھال ہے لیکن ایک تو ہے مجبوری کو کلمہ پڑھ دینا ایک ہے دلی آبادی کے ساتھ اللہ کے اس کے رسول کی اطحات کرنا تیسرا رفظ کیا ہے تخوا احتیاط کے ساتھ قلم رکھنا کہیں بھی حدود اللہ پامال نہ ہو جائیں کہیں جو ہے غیر شعوری طور پر بھی ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہم نے حدیث کے اندر الفاظ پڑھ لیے حد حدود فلاں تعطدہ یا فلاں تقربہ تو ہم قریب بھی نہ جائیں یہ اس کا تقویٰ ہے بچنا تک اللہ جیسے میں نے آئے تو آپ کو سنائی یا تقلر حق تک تو کہتے ہی اللہ کا تقوع اختیار کرو جتنا کہ تقوا کا حق ہے اطاعت کے بارے میں آیت اتیو اللہ رسول تو تو ہے یہ میں میں کیا روزہ کو ہی یہ چاہے وہ خبریہ انداز میں ہو اور چاہے انشائی انداز میں امر کے ساتھ بے شمار مرتبہ آیا تو اب میں چھت بیان کر رہا تھا اسلام یعنی سرنڈر کر دینا اطاعت دلی آمادگی سے حکم ماننا تقوی پوری احتیاط محبوض رکھنا کہ کہیں قدم جو ہے حدود اللہ سے تجاوز نہ کر جائے بلکہ کچھ فاصلے پر رہنا احتیاط کا تقاضا یہ ہے ان سب کو جمع کیجئے تو عبادت ہم اتنگ ہم وقت ہم آ وجوہ اللہ کی بندگی اور اطاعت اس کی محمد کے نظمے سے سرشار ہو کر یعنی اسلام پھر اطاق پھر تقوی اور پھر عبادت یہ ہے در حقیقت پہلی چھت کے لیے چار اصطلاحات بہت قریب قریب ہیں لیکن یہ کہ چاروں اصطلاحات کو ذہن میں رکھیے قرآن مجید کی اصطلاحات سے واقفیت جو ہے وہ کلیم ہے اس کے مضابین اور اس کے حکمتوں کو سمجھ لیں اور جان لیں اب چلیے اب اوپر چل رہے ہیں ستون دوسری چھت میں انہی ستونوں پر قائم ہے یہ نباز روزہ حج و زکات یہ تو ستون ہیں پورے کے پورے دین کے لیے اور یہ در حقیقت سب سے پہلے تو اسلام کے ستون ہے یہ عبادت کے لیے یہ عبادات فرض کر دی گئی عبادت تو ہے ہم, تن, ہم وقت ہم وجوہ اللہ کی اطاعت اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہوگا یہ عبادت ہے اس عبادت کے لیے یہ ستون ہے یہ عبادات ہے اکثر و بیشتر لوگ عبادت اسی کو سمجھ بیٹھتے ہیں اس پر تو میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں پہلے کہ عبادت جو ہے وہ عبادت ہے ہم پوری زندگی میں وبا خلقہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اس لیے کہ میری عطا کریں میری عبادت کریں تو کیا دماغ آپ چوبیس گھنٹے پڑھتے ہیں کیا روزہ آپ روزانہ رکھتے ہیں اس, اس میں تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو عبادات ہے یہ جیسے کہ شام کے چار بانس لگے ہوئے اس کے اوپر شامیانہ کھڑا ہوا تو یہ چار جو ہیں یہ ستون ہیں جن کے اوپر عبادت کی جو ہے چھت پڑی ہوئی اب اوپر چلیں گے دوسری چھت جو آئی وہ کیا ہے اب اس کے لیے بھی چار الفاظ نوٹ کیجئے تبلیغ اللہ کے دین کی تبلیغ اللہ کی کتاب کی تبلیغ یا نبی ما بلک ماؤزبک بلغ رسال دیکھیے انداز کے اندر اللہ تعالی کی طرف سے اے نبی اے رسول یا ایو رسول جو بھی کچھ چیز آپ پر ناظری کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے اسے پہنچا دیجئے اس میں کوئی کتمان نہیں کرنا ہے اس میں سے یہ نہیں کہ خود چوائس کر لیں کہ یہ بات تو پہنچا دوں اور یہ نہ پہنچا دوں بلزلہ ربک جو بھی کچھ ناظری کیا گیا پہنچا دیجئے حضور نے وہ ایتیں بھی پہنچائی ہیں جن پر کہ بظاہر الفاظ اللہ تعالی کی طرف سے عتاب ہوا ہے۔ گرفتار ہوئی ہے یہ آپ نے کیوں کیا؟ آپ کو اللہ تعالی maaf کرے آپ نے یہ کیوں کیا؟ آپ نے لم تتحرر ما حلل اللہ کیوں آپ حرام کرتے ہیں اپنے اوپر جو وہش جو اللہ نے حلال کیے؟ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ابا سواتا تیوری پر بل پڑ گئے ان کی اور انہوں نے رخ موڑ لیا اس لیے کہ ایک نابینا آیا تھا ان کے پاس تو اس کے اندر آپ دیکھیں اس کے لیے پھر کہتے کہ حضور نے خود فرمایا یہ عبداللہ ابن امر مختوم کے بارے میں آیا تھا اتنی وہ نابینا تھے وہ آئے اور وہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس وقت جو ہے قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے حضور کے پاس حضور انہیں تبلیغ کر رہے ہیں وہ اپنی ذاتی منفاف کے لیے تو نہیں کر رہے وہ مسلمانوں ہی کی بھلائی کے لیے اگر یہ بڑے لوگ ایمان لے آئے تو جو ستائے جا رہے ہیں بیچارے مسلمان غریب غلام نوجوان ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا کہ بڑے لوگ جو آ جیسے حضرت عمر آئے حضرت حمزہ آئے تو کچھ نہ کچھ, کچھ ریلیف تو ملا تھا لیکن ان کو کیا پتہ تھا ابن امتوب کا وہ بار بار حضور کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں حضور ان سے مستو کر رہے ہیں تو ناگواری کا احساس ہو گیا جس سے ماتھے پر بل پڑ گئے اباسا طلّہ اور رخ آپ پھیر لیا انجا علاما کا لال یا آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ تسکیا حاصل کرتا ہے آپ کی گفتگو سے جو آیا تھا تعلیم بن کر اور ذکر یا وہ ذکر حاصل کر لیتا یا دہانی اور اسے اس ذکر جو ہے نفع پہنچاتا اماما فانتا جو آپ سے استغنا پرکھ رہے ہیں آپ کی بات نہیں سن رہے بے پرواہی کر رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں امام بن جا کے یسا وہ فنتان ہو طلحا اور جو خود آپ کے پاس آیا ہے چل کر اور اس کے دل میں اللہ کی خشیت بھی ہے اس کی طرف سے آپ بے اتنا ہی برت رہے ہیں یہ بھی اللہ کے رسول اللہ پہنچا دی اس کے بعد ہوتا کیا تھا جب عبداللہ مکتوم جب بھی آتے تھے تو آپ کہتے تھے مرحبا اللہ فی مرحبا اس شخص کے لیے جس کے بارے میں اللہ نے مجھ پر احتاب فرمایا یہ لفظ احتاب خود حضور نے اپنے لیے استعمال کروایا بارہ یہ ہے تبلیغ دوسرا لفظ دعوت تبلیغ میں, میں جیسے ان چیزوں کا میں آپ کے سامنے رب ظاہر کر رہا ہوں تبلیغ میں آپ خود پہنچ کر کہیں اور بات پہنچاتے ہیں کہتے ہیں ریچ آؤٹ ٹو کہ تاکہ آپ کنوے کریں میسج اللہ کا دعوت میں اسے کھینچ کر لاتے ہیں اللہ کی طرف تو یہ در حقیقت ایک ہی عمل کے دو پہلو ہو گئے تبلیغ بات کا پہنچانا دعوت کسی کو بلانا اور کھینچنا پھر اسی میں آتا ہے امر بالمعروف اور نہیں اِل ملکر بھلائی کا حکم دینا مدیش سے روا اور یہ ہر سطح پر البتہ نہیں اِل ملکر وہیں ہوگا جہاں آپ کو اختیار حاصل وہ اختیار آپ کو گھر میں حاصل ہے آپ ہیڈ آف دی فیملی ہے آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا آپ اسے مار سکتے لیکن آپ پڑوسی کے بچے کو نہیں مار سکتے اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ حقیقت ہاں نیکی کی تلقین ہر وقت ہو سکتی ہر وقت کی جا سکتی ہے زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ کوئی آپ کو جھڑک دے گا میں کہاں آیا تم مجھے ہدایت کرنے کے لیے لیکن یہ کہ اس کو امر بالمعروف جو ہے وہ تو ہمیشہ کرنا ہے نہیں المنکر خاص طور پر بڑے پیمانے پر اس وقت ہوگا جب اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی تو حکومت کا فرض ہوگا اللہ زین امت کرنا ہوں فلردام الصلاۃ و الزکات و بالمعروف وہ لوگ کہ جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار عطا فرما دیں قوت عطا فرما دیں تو وہ نماز قائم کریں گے زکات ادا کریں گے اور لےکی کا حکم دیں گے بڑی سے روکیں گے اب وہاں پر طاقت کے ساتھ ہوگا یہ نہیں انل مرکر جو ہے وہ قوت کے ساتھ بہرحال اس حوالے سے اب ان تمام الفاظ کو جمع کریں گے تو ایک لفظ بنے گا شہادت عل یہ سارے کام دعوت تبلیغ امن بالمعروف معروف نئی منکر یہ امن بالمعروف معروف منکر ایک ہی اصطلاح ہے یہ دو نہیں ہے یہ تو ایک ہی گاڑی کے دو پہ ایک ہی کا حکم بدی کا بتی سے روکنا جو رات قرآن مجید میں دس مرتبہ یہ اسی طریقے سے جڑے ہوئے ہیں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے اس لیے میں نے تین گنا ہے تبلیغ دعوت امن بالمعروف معروف نئی منکر یہ انفرادی سطح پر بھی کرنا ہے اور اجتماعی سطح پر کرنا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے تاکہ لوگوں پر اللہ کی طرف سے حجت قائم ہو جائے کہ وہ قیامت کے دن یہ پلی نہ لے سکیں کہ اللہ ہمیں تو تیرا پیغام کسی نے پہنچایا ہی نہیں ہم سے محاذہ کیسا ہم سے محاذہ کس بات کا لیکن یہ یہ فرض ہوتا ہے انبیاء کا رسولوں کا وہ کسی بھیجے جاتے تاکہ لوگوں پر حجت قائم کر دے رسول مبشرینظرین اللہ یکون اللہ سے اللہ, اللہ, اللہ عزیز الحکیم ہم نے اپنی رسولوں کو بھیجا ہے مبشر بشر بنا کر بشارت دینے والے جو سیدھے راستے پر آ جائیں ان کے لیے بشارت ہے روحن و ریحان جنات النائی اور خبردار کرنے والے ڈرانے والے جہدم سے غلط راستے پر چلو گے جہدم میں جھونک دیے جاؤ گے لے اللہ یکون سے اللہ سے رسول کے رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت دلیل باقی نہ رہے کوئی عذر باقی نہ رہے اپنی غلط روی کا اپنے کفر کا بعد رسول رسولوں کے بعد رسولوں کے آنے کے بعد تو یہ ہے در حقیقت یہ مقصد بحثیت مجموعی امت کو پورا کرنا ہے پوری نوع انسانی پر اور امت چونکہ اس میں کوتاہی کی ہے اس نے صدیوں سے لہذا اللہ کی سزا کی گرفت میں ہے میری یہ کتاب ہے سابقہ موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل سابقہ امت مسلمہ یہود ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کیسے کیسے عذاب ان پر آئے اللہ کے کیوں آئے حالانکہ دو دفعہ تو صرف سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے کہ ان یا بنی اسرائیل اس عسرائی اللہ فقغل تو فضلتکم اللہ العالمین اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے انعام و احسان کو جو تم پر ہوا اور میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر خدی دی تھی کہ تمہارے کرتے دیے تھے تم نے پھر یہ کیا ہے تم نے جو ہے ہماری کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے نبذ فریق من الذين غوتل کتاب کتاب الله و راظور اب اس کی سزا ہے کبھی ایسیرियंस کے ہاتھوں ان کی جو ہے وہ قتل عام ہوا با سیکس ہوئے ہیں کبھی نبوکر نظرز کے ہاتھوں جو بابلونیا کا عراق کا بادشاہ تھا کبھی یونانیوں کے ہاتھوں اسکندر اور اس کا جو اسے پہ سلا تھا سلوکس کبھی یونانی کبھی پھر اس کے بعد رومیوں کے ہاتھوں سیزر اور اور اس کے تمام جو جانشین تھے کبھی اس کے بعد آپ کو معلوم ہے پچھلی صدی میں جرمنوں کے ہاتھوں تو یہ آزاد کیوں آئے اسی لیے کہ انہوں نے بحثیت امت مسلمہ اپنا فرض انجام نہیں دیا نیکوکار تو ہوں گے کچھ نہ کچھ ان میں یقیناً وہ تو خود پرانے مجید جو ہے حضور کے زمانے کے یہودیوں کے بارے میں بھی, بھی فرماتا ہے کہ لیسو سوا یہ سب برابر نہیں ہے ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو راتوں کو کھڑے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں. ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس ڈھیروں سونا رکھوا دو تو یہ خیالت نہیں کریں گے تمہیں جو کر تم واپس کر دیں گے لیکن ان میں پھر ایسے بھی ہیں کہ ایک دینار بھی رکھوا دو گے تو واپس نہیں کریں گے اللہ معدم تو علیہ جب کسی قوم کی اکثریت اس طرح کی ہو جائے تو پھر عذاب آتا ہے پھر اس عذاب کے اندر جیسے آپ کہتے ہیں کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے پھر وہ لوگ جو ہیں ان میں سے صرف وہ بچائے جاتے ہیں جو امر بالمعروف نہیں بل کرتے رہے اگر روکتے رہے اپنی امکانی حد تک اللہ انہیں بچا خود رکے رہے اور دوسروں کو روکتے رہے البتہ جو لوگ صرف رکے خود دوسروں کو نہیں روکا وہ عذاب کے اندر ساتھی وہ گن کی طرف طرح پسچا بتنسی خاصا ڈرو اس عذاب لاہی سے جو تم میں سے صرف ان کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا کہ جنہوں نے جرائم کیے یا گناہ کیے بلکہ وہ بے گناہ بھی جو خاموش رہے جنہوں نے تبلیغ نہیں کی جنہوں نے دعوت نہیں دی جنہوں نے روکا نہیں اپنی حد, حد امکان تک ظاہر بات ہے وہ بھی مجھے دشوار ہو گیا تو یہ شہادت الناس تو پہلی چھت کا میں نے کہا تھا اسلام اطاعت تقوی عبادت یہ جامع ترین اس طرح دوسری تبلیغ دعوت امر بالمعروف معروف نہیں اور شہادت الناس اب آیا تیسری منزل اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی سب سے مشکل مقابلے اس دین کو قائم کرنے کی جد و ایک نظام ہے یہ یہ صرف کوئی عقیدہ نہیں ہے نرا عقیدہ جیسے عیسائیت نرا عقیدہ کچھ نہیں اس میں شریعت بھی نہیں ہے نہ کوئی ہے حلال ہے نہ کوئی ہے حرام ہے کچھ بھی نہیں حضرت عیسیٰ یہ کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسیقی تم پر لاگو رہے گی سینٹ پال نے اس کو ایبروگیٹ کر دیا نہیں شریعت ہم پر نہیں ہے بات ختم اب شریعت ہی نہیں ایک ایسا مذہب ہے جس میں کہ شریعت ہی نہیں بارہ و مذہب ہے عقیدہ تو ہے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا مان لو اپنے دل کے اندر اس کے اوپر یقین کر لو بس تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف مسیح سولی پر چڑھ کر تمہاری طرف سے کفارہ پہلے دے چکا جو بھی اس کو مان لے گا اس کی طرف سے کفارہ بسی نے اپنی قربانی پیش کر کے دے دیا انلہ ہو انا راجو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ لاتر واضر تو وزرا اخرا کوئی کسی کا کفارا کیسے بن جائے گا کوئی نہیں ہے اٹھانے والی کسی دوسری کی کوئی جان نہیں ہے جو دوسری کسی جان کا بوجھ اٹھائے بہرحال پھر یہ کہ بات مذاہب کے اندر ٹھیک ہے عقیدہ یہ ہے کچھ عبادات بھی پوجا پاٹ بھی ہے اس سے آگے کوئی نظام نہیں ہے نہ سیاسی نظام ہے نہ معاشی نظام ہے نہ معاشرتی نظام ہے نہ فوجداری قانون ہے نہ کوئی سول جو ہے قانون ہے دیوانی قانون ہے نہ کوئی قانون شہادت ہے نہ کوئی قانون جو آئلی قوانین کچھ بھی نہیں ہے اسلام وہ نہیں ہے اسلام میں عقائد ہیں ایمانیات عبادات ہیں نماز روزہ حجکات اور پھر اس کچھ رسومات بھی ہیں بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے عقیقہ کرائیں گے نا. اسی طریقے سے کوئی فوت ہوگا تو کیا کریں گے جلائیں گے تو نہیں اس کو تجہیز و تقسیم کریں گے اور اس کی نماز جلالا پڑھیں گے یہ رسومات ہیں اس کے بعد اس کا ایک سیاسی نظام ہے اللہ کی حاکمیت اللہ کا قانون بالا تر تکون اکل اللہ تاکہ اللہ کی بات ہی سب سے اونچی ہو جائے اس کے لیے جان جوکھوں کا کام ہے یہ چوٹی ہے یہ بلند ترین منزل ہے اب اس کے اندر بھی کیا الفاظ کیا ہے نوٹ کیجئے دو اہم اصطلاحات جو ہے مکی قرآن میں آئی ہیں ایک ہے تقبیر رب رب کو بڑا کرو رب تو بڑا ہے کیا بڑا کریں گے ہم نہیں اس کی بڑائی نہیں مانی جا رہی کہاں مانی جا رہی اس کا قانون کہاں نافذ کیا گیا اس کے احکام کے مطابق کہاں فیصلے ہو رہے ہیں وہ ملب یا تو نام نہاد مسلمان ہیں نماز روزے کی حد تک تو ہیں انہوں نے اسلام کو صرف مذہب تو سمجھا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ دین کہاں ہے دین دکھاؤ کہاں ہے آج پوری زمین پہ ہم نے دکھا سکتے ہیں کہ یہ زمین کا خطہ ایسا ہے کہ یہاں پہ اللہ کا پورا دین قائم ہے تو پہلی چیز ہے تکبیر ربک رب کا تکبر پہ یوں سمجھی بالکل ابتدائی وحیوں میں سے ہے یا قم کم وربک رب اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ کمر کس لو اب تمہاری جد وجہد کا وقت آ ہے اب تمہیں کیا کرنا ہے انذار سے لوگوں کو ڈراؤ آخرت سے محاسمہ غربی سے قیامت کے دن کے محاسمے سے خبردار کر دو انہیں اور اپنے رب کی تکبیر کرو تکبیر کہو نہیں صرف کرو ہم نے سمجھا تکبیر کے معنی کیا اللہ کو بڑا کہنا اللہ اکبر لیکن تکبیر کے معنی تو یہ نہیں ہے تکبیر کے معنی تکبیر کسی شے کو بڑا کرنا تسری کسی چیز کو چھوٹا کرنا کتاب سے اس میں تصویر بنتا کتاب کیا کتاب کیا بن گیا کتاب کیا وہ چھوٹا ہو گیا تصویر ہے تو تکبیر بڑا بڑا تو یعنی مطلب یہ کہ اس کی بڑائی مانی جائے نافذ ہو جائے یہ ہے رب کا فکبر اور آپ کو معلوم ہے سورہ بنی اسرائیل ختم ہوتی کبر ہو تک اسے اس طرح بڑا بناؤ جیسے کہ اس کے بڑے ہونے کا حق ہے دوسری اصطلاح ہے اکابت الدین ولافر رقوفی دین کو قائم کرو دین میں جھگڑا مت ڈالو ہاں مذہب کی سطح پر اختلاف ہو جائے کوئی حرج نہیں نماز میں ہاتھ یہاں بندھیں گے یا یہاں بندھیں گے, گے یا کھول دیں گے کوئی اعتراض نہیں کر لو جیسے بھی روایات آپ کو مضبوط معلوم ہو کر لو مذہب کے اندر اختلاف یہ بالکل معمولی بات ہے رفایہ دین کسی نے کیا کسی نے نہیں کیا جس نے نہیں کیا وہ بھی کہتا کہ ہماری حدیث جو ہے ایک موجود ہے جس کے مطابق ثابت ہوتا ہے جو حضور کرتے تھے رفایہ دین لیکن آخری آپ نے عامری عمر کے آخری یا میں چھوڑ دیا تھا واللہ میں اس بحث پہ مذہب کی سطح پر کوئی اختلاف ہو جائے تو وہ قابل قبول ہے دین کے معاملے میں اختلاف کیسے ہوگا اللہ کی اطاعت ہے کیا اختلاف اس میں کریں گے آپ اللہ کی اطاعت اللہ کا قانون اللہ کی حدود نافذ کرو اس میں اختلاف <تصفيق> فی شرع لکم من الدین ما وصا وعینا وما شرح به ابراہیم وعیسی رقفی یہ نوح کا ابراہیم کا موسا کا عیسا کا ارے محمد آپ کا دین ایک ہے شریعتیں مختلف ہیں بلکہ منہاجا ہم نے ہر ایک کے لیے تم میں سے علیحدہ دیے شریعت دیئے. شریعت, شریعت محمدی میں فرق ہے منہاج منہج عمل یہ بھی مختلف ہے حضرت ابراہیم کا کچھ اور ہے حضرت موسا کا کچھ اور ہے حضرت عیسیٰ کا کچھ اور ہے ہمارے لیے لازم ہے منحجے اس کرنا ہمارے لیے بہرحال اس کے لیے ایک آیا تخبیر رب دوسرا اقامت الدین اور پھر دو اشتراحات آئی ہیں مدنی قرآن میں تین مرتبہ دین کو پورے نظام پر غالب کر دینا سیاسی نظام پر بھی اللہ کا دین معاشی نظام پر بھی اللہ کا دین سود ہرامیکیٹڈ ختم کرو اس کو استثال کرو اس کو جڑ پھینک کر پھینک دو اس کی جا ہرگز نہیں جو چیزیں بھی ہیں فہاشی کو ذریعہ بنانا کمائی کا غلط منشیات کو ذریعہ بنانا کمائی کا غلط یہ جو ہے بے حیائی کو پھیلا کر اور اسے کمائی کرنا ہر شہ کے اشتہار کے ساتھ عورت کی تصویر بنی ہوئی ہے کاہے کے لیے بھائی یہ کس لیے ہے اخبارات جو ہیں شائع ہو رہے ہیں پوری دنیا میں سوائے میرے ان کی حد تک ترکی اور پاکستان کے کہیں بھی روزانہ اخبار جو ہوتے ہیں ان میں کبھی کلر پکچرز نہیں آتے جو ڈیلی نیوز پیپر خرید رہا ہے وہ تو خرید رہا ہے اخبار کے لیے خبروں کے لیے وہاں خامخہ جو ہے یہ موسمِ گرما کا انداز ہے اور یہ موسمِ سرما کا انداز ہے اور یہ بہار کے انداز ہے اور یہ فلاں کے انداز ہے اور فور ہو یہ تمام چیزیں جو اس نظام جو ہے معیشت کا اس کو نافذ کرو تمام قوانین اللہ کے نافذ کرو اس کے لیے یہ ہے یہ زرا ہو والا ہی تاکہ غالب کرے اور ایک اور جامع ترین اصطلاح ہے یہ سورہ انفال میں آئی ہے یہ تو تین دفعہ ہے آپ کو معلوم ہے بارہا میں نے بتایا آپ کو یہ آیت جو ہے حضور کے لیے خاص طور پر جو ہے یہ ایک سب سے چوٹی کی بات ہے جہاد کی چوٹی قتال ہے یہ ہم پڑھ چکے اب ان سے مشرقین سے کفار سے جنگ کرو اور جنگ جاری رکھو جہاں تک کہ فساد اور فتنہ اور بغاوت فروغ ہو جائے بالکل اللہ کے خلاف بغاوت چلے یہ فرو ہو جائے اور دین نظام پورا کا پورا اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے یہ ہے آخری منزل تو تین منزلوں میں سے اب ایک بات صرف نوٹ کر لیجئے سب سے اہم پہلی منزل ہے سب سے بلند تیسری منزل اہم کیوں ہے پہلی منزل اس لیے کہ پہلی ہوگی تو دوسری بنے گی دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی لیکن بلندرین دین تکبیر رب لکون کل مت اللہ دینی دین و کلّہ یہ اصطلاحات ہیں اللہ تعالی یہ جو چار لیول ہو گئے سب سے نیچے یادین وہ رسول پہلا یہ ہو گیا ایمان لاو حقیقی معنی میں دوسرا وہ اسلام تیسرے دعوت و تبلیغ چوتھے اقابت دین درمیان میں چار سکون اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم اور اس کے مختلف اجزاء کا جو باہمی ربط اور تعلق ہے اس کو سمجھنے کی توفیقتہ فرمائے اور اس کے مطابق اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیقت فرمائے بارک اللہ لی و قرآر فی و العظیم علی ویا کمبل آیات و ذکر حقیقت